ان سے کہا جائے گا یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ دینس پڑتی ہے جو تمہاری تھی وہ کہیں گے ان کو کھلی جگہ نہ ملیو آگ میں تو ان کو جانا ہی ہے